وسفلا تو و مالا سید رسول وفا تمل امبیا محمد نلمصفی والا علیہ وسفابی وصطفی أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَعَسْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّلَىٰ صالحات وتواسقوا بالحق وتواسقوا بالحق آمنت بالله اسعدك الله مولانا العظيم واسعدك رسوله النبي الكريم الأمين الله سدا سیات مکین قلوب السلام السلام علیکم حمد دروپ تو بعد آج اس کی دعا ہے اللہ رب العالمین نفسانیت شیطانیت تو جان چھڑائے خاندان دوستوں سمیت سب کو سفاد زندگی عطا فرماوے اج دے مختصر وقت کے اندر ایک فتنہ آمر چھایا ہوا اس فیتنے دا ازالہ کرنا ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم اکثر لوگ زبان سے ذہن دل دماغ یہ فتنہ چھایا ہے کہ جنہ جلاقوں سائنسی اسباب وسائل نہ ہو سڑک در نہ جائے خوبصورت کلی سڑک در نہ جائے بجلی اس علاقے چ نہ ہوئے کئی سائنسی سہولت نہ ہونے سے پھر اس علاقے آدھنے پسماندہ اور میں چنگے بڑے سمجھدار بندیا منہ و یہ سنیا کہ اس علاقے کو پسماندہ جی یہ پسماندہ علاقہ ہے جدھر سائنسی سہولتیں ہوا سائنسی اسباب وسائل ہوا سہولتیں کیا آخان سائنسی اسباب وسائل ہو سڑک کشادہ ہوا علاقہ بڑی ترتیب بنیا ہوئے گٹر دا پانی گندے دے نکاس دا بہترین بندوبست ہوئے آن دن ترقی یافتہ علاقہ ایسے الفاظ ایسی سوچ ऐसिया गले सोचने निगाह हो सकता है मामूली होली निगाह रखते हो गहरी निगाह नहीं रखते मगर यह मामूली चीजा नहीं یہود و نسارا دے اے دتے الفاظ دے وچو اسلام اور انسانیت دا حقیقت قتل ہے ایمان نجرو کرنا بڑی گہری چوٹ پہ زرب اسلامی سوچ لیکن سرسری نگاہ رکھ والے بندے وہ انہ گلوں کی گہرائی میں نہیں پہنچتے اندر یہودی فکر کار فرمائے یہودی فکر سوچ ویچ موجود ہے جڑی کہ کفر تک بندے نو پہنچا دی پئی پی دی سوچ ہے کہ ترقی مادی وسائل ل اسلامی سوچ ہے کہ ترقی روحانی روحانی اخلاق اور روحانی اقدار کے نا اسلام یہ آخر علاقہ او چنگا کہ بندے وہ چنے روحانی قدرہ محفوظ ہو روحانی قدرات و مراد و آحکامِ الہی دی پابندی ہوے انسانی اخلاق انسان دی قدر ہوے ہمدردی ہوے ادب خدا رسول دی محبت ہوے آخرت دی فکر ہوے شرم و حیا ہو یہ ہیں روحانی قدرا یودی لانتی میاں کسی علاقے یا کسے قوم کسے انسان دی ترقی کا جڑا سبب ہے وہ ہے مادی وسائل کہ راہ کلے مکان اچے سواریاں اچیا بجلیاں سیشاں یہ جنگ لوگ ترقی آفتا او علاقہ ترقی آفتا او لوگ آلہ او علاقہ آلہ یہ سرا سر کافرانہ سوچے مادی وسائل مسائل سائنسی وسائل نو ترقی کا میار اور سبب قرار دینا کافرانہ سوچ کیونکہ کافر کول سودا ہے یہ ان کو انسانیت نہ ہے کوئی نہیں اس لانتی نے اپنے آپ آلہ اپنے آپ ترقی آستہ لوگ نگاہ ثابت کرن دی خاطر یہ معیار اگے چ رکھے کہ مادی وسائل میرے کول نے لہذا لوگو میں اچا وا باقی سب انسان نہیں ہونے تھلے نے ادنا سے گٹییا یہ آخل بےکار پسماندا ہے پسماندہ پس مانا پیچھے رہ گیا پسماندہ دا لفظی بڑا لانتی ہے کفر دا لفظ ج پچھے رہ گیا یعنی کیا مطلب کہ علاقہ پچھے نہ رہے پچھا نہ رہے علاقہ جہا پہ نہ رہے وہ تو نبی پاک تو دور ہویا جہا پہ رہے گا نبی پاک پاگ کے ہویا ہوا ہوں ویکو لانتی پتر لفظ کتے کے بچے نے بول ہیں اور کی شانی کی پی بولی دنیا ساڈے غور فکر نہیں رہی ساری سوچا کون رہیاں اصا گہرائی تک نہیں پہنچتے سرسری لفظاں لفظوں پاگل دیکھے ایک ایک لفظ یہودیاں دے, دے دا کفر کوفر انجمن نے تو آن کی کیا پتا یعنی اگر فروڑو نا تو کفر دا سمندر ٹھا ٹھا پہ مار دا ہے. کفر دا سمندر ایک ایک لفظ ہوں سوچن کی گل یہ کہ روحانی قدران انبیاء احمل تو تسلیم اللہ رب العالمین کسی علاقے دی بہتری کسی قوم اور انسان دی بہتری دا سبب قرار دیتا تاکہ لوگوں دے اندر انسانی قدران روحانی قدران اخلاقیات آداب جنوں آل انسان انسان بن گئے او پھلن انہاں دی شاعت ہوئے اور محل جڑے دنیا والے لوگ ہیں انہاں دی قدر لوکاں دی نگاہ وچ قدر انسان دی تے انساناں دی انسانیت دی لوکاں دی نگاہ وچ رے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی نے اس شے اس شے نو کس علاقے دی ترقی اور لوگوں کی ترقی کا سبب قرار دیتا دیتا ہے دیکھو سڈے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ آ مکہ شریف چر کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر کے دے سکتا کہ آپ نے گلیاں مکاناں بازاراں صورت حال نو تبدیل فرمایا ہو جانے لانتی دے پتر گلی تے بازار دی گل کرتے ہیں جیڑا الیکشن لڑے گلی بازار بنا دیں گے تسا نہیں ثابت کر کے دے سکتے کہ گلی بازار یا مکان سوارن سوار گل ایک دن اللہ دے محبوب کیتی ہو گلی ٹوئے پہ حضور سرکار بند چکرائے ہو گلی صاحب ستھری ہونی چاہیے پانی دے نکاس آستے نبی پاک سرکار نے کوئی گٹر چ بچھائے ہو ثابت کر سکتی جب اللہ تعالی دے محبوب نے سیوا اہمیت نہیں نے اگر ہے دل سنارے آدت سواری روحانیت سواری ہے انسانی قدرا سواری اخلاق سوار آدت سواری کہ نبی بھاک دی نگاہ رچو. علاقہ دور زمانہ اگر ترقی کرنا سی تو روحانیت ہی کرنا چیز کرنا چیز اے سمجھائی کہ نہیں آئی امت قادی جس امت دی سوچ نبی نال نہ رلے جس امت دی سوچ یہودیاں یہود رلے وہ امت رسول کہ یہود ہے خدا دے بندے مستفا کریم دے صحابہ دنیاوی وسائل اسبابل توجہ دتی نہیں جو توجہ ہے سی اپنے دل سمارن تے اپنا دین سمارن تے مکان کی حالت اگرچہ چخست ہے انہوں کی یا مکان ان کو ہے نہیں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں فکر ہے تے قبر دی فکر ہے تے حشر دیئے، فکر ہے دوزخ کی فکر ہے جنت دی اس فکر رات دن لانے لباس دی لباس دی کوئی فکر نہیں کہویں دے پایا دے پایا سن تو دی فکر ہوں ان لوگ اپنے دور نوحانی قدر سنا ہے مستفا کریم نے اس دور نو بہترین دور فرمایا ہے افضل ترین دور فرمایا ہے حضور سرکار نے نفی کی تیے دنیاوی اسباب اور وسائل اہمیت دن کی تھڈو نفی کی بھی کوئی قدر نبی دہلی نبی پاک سرکار دے دل دماغ داسا بھی نہیں تھی حضور تشریف فرمان فرمانے نے اور فرمان دبا تھے مال دولت کے دروازے کھلنگ گے وقت آنا ہے ایک ونکی کا کھانا تگوں رکھا جائے گا وہ اٹھے گا پھر دوسری ونکی آ جائے گا کابے تسان کپڑے پواؤ گے ون سمنے پیالے تھے اگے ہون گے جنہوں اج کل تسا ڈسچا کھو صحابہ نے کیتی یا رسول اللہ اے چنے چنگے گے یا ہوں چنگے ہیں دیکھو سب نبی پاک نے فرمایا تسان چنگے ہو اس وقت چٹی نفی ہے کہ نہیں حدیث پاک میں کھانا سرکار نے صاف نفی فرما دیتی مت سمجھو سرے چنگے اسے چنے ہوئے چنگا پاواں گے تو چنگا کھاواں گے خبردار اس ویسے چنگے نہیں چنگے ہو لو جب تنگے پاو کا خیال بھی نہیں چنے کھا خیال ہی نہیں ہر وقت خیال اپنے دین تے دیبت سمار حضرت سیدنا سلیمان علیہ سلاد والتسلیم تسلیم آپ کو مادی وسائل اللہ دے دن محنت نال نہیں بنائے ہونا وہ او اطار سی کہ انہوں اللہ تعالی کو سوال چیک کیا کہ مولا مینو ایسی سلطنت دے جی میرے بعد کسی واسطے مناسب نہ ہو اللہ تعالیٰ جنات تابع فرما دیتے وہ ون سوانے پتھر چک لیا سن مادنی یات کھ لیا انہیں دے محل کی دے تعمیل آپ دے فوج کے دے بندوبست آپ باقی معاملات کے بندوبست جناد کرتے سن تو ہوں ہر سائنسدان کی سو کروڑا سائنس دان سائنسدان ہو جن کا کتوں مقابلہ کرنے بھائی ایٹم بامی آئندے ہر شاید غائب چک رہے انسے ہی نہ جن کے دان جنات وجود نے یہ آخر جنا کوئی نہیں کیوں آخ سان دستے کوئی حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر آپ دی سواری انتہائی تیز انتہائی سہولت والی آسائش آرام والی گھر بھی انتہائی آسائش آرام آنتہائی کیمتی اج دیا کوٹیاں بند لوس رل ہی نہیں سکتے ایڈا قیمتی محل اگر اگر کسے انسان دے اگے نکل یعنی کیا مطلب کسی انسان دے ترقی آفتا یا آر افل ہو سببو مادی وسائل ہوں حضرت سلیمان دی شان ساڑھے نبی پاک نالو ود ہوں کیوں کہ سہولتیں تو سارے اوتے نے اللہ تعالی دے محبوب کی زندگی مبارک انتہائی فقر و سادگی دی حضرت سیدنا درواز سلحمان کی زندگی انتہائی تنگ کریے اور آسائش آرائش دیے اگر پس کسے کسی نسلہ یا ترقی یافتہ اسباب مسائل لال آخر موڑو حضرت سلامان دی شان ساڑے نبی پاک ون نال دسو شان کہ ودے ترقی یافتہ سارے دے کے کنو آخو گے اندر دی گواہی دو جو تا ضمیر فیصلہ کر اللہ سوا لاک نبیا کس نبی نو ترقی یافتہ آخو گے ترقی یافتہ یعنی مطلب آلہ افضل شان چچا چا کھو گے کیون پایا آ دیو جبکہ ادھر اسباب نہیں ادھر وسائل نہیں ادھر سہولتیں نہیں ادھر سواریاں نہیں ادھر وہ کوٹیاں نہیں وہ کوشش ہے نہیں بظاہر آپ کے گھر پاک انتہائی سادگی اور فکرے ہوں دسو ہو کیوں پا رکھ دے جے اپنے سید المیا نمام کا نبیا کا امام رسولوں کا سردار حضرت سلیمان پیغمبر جس کی غلامی کا فخر کروں نظریے کے مطابق پس ماندہ حلور نے اس باللہ کیونکہ اسباب سینسی شہسی کوئی کون وسائل کون یعنی ظاہری طور پہ ظاہر بھی نہیں کہا چریت کا حکم ہی ہمیشہ ظاہر تک لگتا ہے خدا نبیاں دا سردار امام المرسلین مرسلیم آنا سید ولد آدم بلا فخر میں اولاد آدم کا سردار ہوں فخر نہیں اگر اس شان دا دمجھتے ہو تو پھر سمجھ لو پسماندہ علاقہ وہ نہ ہوگا پسماندہ لوگ وہ نہ سمجھے جان گے جل سڑک راہ ہسپتال یہ اسماف دنیا اے جناب نہ ہو جل نہ جان بلکہ اونو سمجھو جیڑا انسانیت تو خالی جس کے اندر غیرت نہیں دین دی فکر نہیں اخلاق آداب نہیں روحانی قدرہ نہیں سمجھ لے جانور یہ پسماندہ یہ سارا تو یہ پیچھے رہ گیا یعنی کیا مطلب انسانوں تو پیچھے رہ گیا جا پسماندہ لفظ اج کل بولیا جا ان کا مطلب ہے نوز بلا احمدالک یہ ہزور پاک صحابہ ول جا رہا ہے پسماندہ ادھر پچھا جاتا ہے پیا میں پسماندہ مانا لینا انسانات کو پچھے رہ گیا ترقی یافتہ کا مانا کیتا جانو جیڑا آ پچھلے مومن مسلمانوں کو باللہ من منظالک اگے نکل گیا میں ترقی یافتہ کا مان نہ لینا جڑا انہوں رل گیا <تصفح> <استعمال دا سنوة> <سنوة> <سنوة> سمجھ آئی کہ نہیں آئی نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ید الفقراء الفرا قبل الگ آئے بے خم سے میت عام آپ نے فرمایا غریب تنگ دست لوگ مالداروں پانچ سو سال باہر جنت جان گے ترمد شریف کے ادیس توجہ اتنے یہ سمجھے نے کہ گریب تو ہوے برے مالدار ہو تاں غریب پہلو جان گے نہ نیکی ہوکی چونج برابر گل سمجھا نہیں دونیں نیکی دے اندر برابر ہومن. لیکن پھر برابری دے باوجود ایک ہوگی گریب ایک ہوئے امیر اللہ تلا گریب نو سال جنت پہلو دے گا ان سو سال بعد ہی دے گا ایمان بسو جنت بھیجنے اللہ تبارک بتالا گریب نو پیک کر پھر اگے جان والے اگے جان والے جی انج لو مانا اگان جان والے تو پھر تو گریب جی تنگ دست دستا پہلو اگے گئے کھڑے تو مالدار پیچھے جنت والے لو مالدار پچھو گریب سرد آکام حقوق خدا دے بندیاں دے پورے کرنے چاہوے برابر رہے دو میں لیکن جڑا غریبی امیری دا فرق ہے اللہ تعالی دی مار گاہ چمیل پیچھے تے غریب ہو پہ پی جانا جنت چو اس دا مطلب صاف نہیں نکلتا کہ اللہ تعالی دی بار گاہر مال پسندی کا شہر نہیں بگل شہر ہے کیوں مرنا پانچ سو سال پہلے انجتا ہے پیا اور ایک گل یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی نہ سمجھ لیا جی گزرت علیہ کلام جو ہے سن ایڈے مالدار تو پھر تو سو سال پہلوں نہیں جان گے وہ پانچ سال پچھے جان گے تو حضرت بلال ورگے درویش پہلوں جانے نانا نا, نا, نا تو کوفرے تے کفرے نبی نے غیر نبی نتر جی کھلے اللہ دا بندہ غیر نبی دا نبی نال نہیں ہو رہا ہر شوبے کے بندے کا پسند نبیا کا شعبہ اللہ ہے ہون جب ماری آ جائے گی دی اتے پھر فرق ہو جائے گا کہ جنہ جب کو دولت نہیں سی وہ پہلو جان گے حضرت تو سلامان بعد جائیں پھر جب آ جائے گا سوبا اکرام دا, کا, دا یعنی کا, کا صحابہ دا یعنی وہ تبکا پھر طبقہ صحابہ دا صحابہ اکرام دے تب کے تبکے چر مالدار پچھوں غریب پھر اولیا کا تبکہ اولیا کے تبکے چریب امیر باد اللہ تعالی جو ہویا عدل والا عدل والا تو مخلوق مخنو کف بنائی ہر اتھے دنیا دے چلے تو ہر نہیں ملیا پھر وہ ذات پاک نے وہ فرق وہ فرق اتے جی ہو گیا سر اتنے بھی نکلنے ہوئے امیر گریب رہا سب اچھو چوت آنی اس ذات پاک نے غریب دی دل جو ای فرین کرنی ہے امیر کہ میری نگاہ چ دنیا کوئی نہیں سی اس دی کوئی قدر نہیں سی گریب آ جے تو اتھے غریبی تے صبر کی تھی یہ نہ کہ میری تیرے میری نگاہ تین تو میں تیرے آست بہتر بہتری سمجھا کہ نہ دیا ویخ لو میری نگاہ غریبی اچھی سی میں تینوں اجا دیا وہ پیچھے رکھا تینوں اگے سمجھ آئی تو نبی پاک صاحب وسلم آپ سرکار کے زمانے یعنی زمانہ رسالت نو اعلان رسالت دے بعد والے دور میں جڑا مومن پسمانڈا سمجھو مومن نہیں ہر طرح اللہ تعالی دے محبوب دے دور صحابہ دا یعنی تابعین دا تبا تابعین دا اتبا تبا تابعین دا زمانیاں جمانے انسانی قدرہ تے روحانی قدرا آلہ سن ان دوران مسلمان آلہ سمجھے گا نہیں سمجھتا تے کافر کیونکہ پھر وہ جی اس دور نسمان نہ سمجھ گئے تو اس دا مطلب یہ نکلے اس کی نگاہ اسلام پسماندہ اسلام دا مزاج تمنگری دا نہیں اسلام دا مزاج ہے ہی فاقر درویشی کا گلت توجہ کرا جائے نبیاں دا مزاج ولیاں دا مزاج اسلام دا مزاج تونگری دا نہیں فقر دا دلیل کہ اسلام سے تونگری تالداری دی اجازت ہے کہ رکھ سکتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا پسند پسند کیوں کیا گیا فکر الفکرو فکری فقر میرا ناز ہے پسند کینوں کا کی گیا فکر ترجیح دیتی گئی کیوں کہ دنیا دی قدر کو نہیں نا اللہ تعالیٰ دی نگاہ ہوں پسند یہ گیا ہے کر کے جیڑا بندہ دلوں جن دنیا تو نفرت کھائے گا نا اللہ تعالی دا محبوب بندہ بنے گا اور جنہ کوئی بندہ دلوں دنیا محبت کرے گا ان رب تالا دی نگاہ چ ملون بنتا جائے گا دنیا ملونا معافی ہا اج کل میں سوچنا بھی کیوں بھی یار لانتی ہر بندے کی کوشش ہوئی ہے میرا گھر اچا میرا در اچا میرے ال سڑک آ جاوے اسی پہ دوڑ ہے بس کیوں نہ مرادیں نے ترقی یہ جہا لفظ بولیا ترقی آفتا یہ ای لفظ نے سارے نو پاگل کیا ہوا میں اگلے دن ایک علاقے چ گیا کتاب دو اتنے میرے سامنے ایک بندہ پیاکھ چشتی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پسماندہ علاقے میں تشریف لائے ہیں میں کہ پسماندہ علاقے چیا تو بیٹھا پسماندہ تصاسانہ پیاکھ دو مین سی بیٹھے نہ جڑے ترقی آفتے ہیں وہ کنجر ستے ہی نہیں ایمان ہاں ڈیفینس والے من سدھ گے ایمان لال مرد کچھ مرو آکل دا علاج کرو جے من سردی بیٹھے عزت دونوں بیٹھے ہاتھ بنی بیٹھے تکبر کبڑ کو نہیں کرور کوئی نہیں آکڑ کوئی نہیں ہاں جی سچی گل زندگی سواری ہے اور مرو یہ پہ آخ دو پسلانا ترقی آکھ ان جی اور سلو سب گو نہیں سنگو بھی نہیں, دے بھی نہیں نینا لگ لگے ہی نہیں آتے لگے پھر گئی کہ نہیں آئی یار میں جی گل کر رہا ہوں اس تک اور بھی کرو نا اسلامی سوچ ہی ساری نہیں رہی تو مسلمان کتوں رہے ہاں ہزار نفل نبی پاک نے فرمایا ایک ہزار عبادت گزار تو عالم شیطان پہ زیادہ وزنی ہے ایک عالم شیطان آلم شیتان دکار عبادت گزاروں زیادہ بھارا وزنی ہے میں سوچتا تھا کیوں عالم تو مراد کتاباں پڑھن والے نہیں کسمی پیانا نبی پاک کتاباں پڑھنے والے عالم نہیں شمار ہے کوئی مائی دلال من حدیث کٹ دے بھی. میرے آقا انعامدار نے عالم اس شمار کیا جڑا حق سمجھ آلم اناس ابس الناس اناس الناس حق ان فساد الناس لوگ فساد فیتنے سے دو دورت جہا حق نو زیادہ سمجھے حق نو ہوئے او ہے ہوا عالم عالم حضور نے حق نو شمار کیتا ہے علم دیکھو ہزار عبادت گزار ہوماز نمازاں پڑھے نفل تو نفلہ پڑھے زخاطا تو سخاطاں دے صدقے تو صدقے کرے رت گزار چھوڑے لیکن اس دی سوچ ہے کہ ترقی یافتہ مالدار لوگ اور اگریز نے پسماندہ وہ ہے مستفا صحابہ البت اولیاء مومنین مسلمان وہ ہیں جنہوں کو مادی اسباب وسائل کوئی نہیں شیطان تو انہوں عبادت گزارا نو آکھے گا ہزار نو ہک میری فوج میں تیرے تیرا میرے کوئی بار نہیں کیوں جو تیرے تیرے چڑھیا سمجھ نہیں لگی نہیں شیتان اس تے خوش ہو دنیا دا مال میری نگاہ چت تیری نگاہ لانتی زت آ دی نگاہ اللہ نبی پاک نے صاف فرما در دنیا دی قدر اللہ تعالی کی نگاہ تے کافر گٹ پانی حضور نے جو فرما دتا تے ایمان وال دسو نبی پاک دے فرمان دی روشنی ہے اللہ رسول دی نگاہ دنیا دے مال دی عزت ہوئی جب نہیں عبادت گزار کھڑے اتے ہر سال ہر جمرے چاہ دو تلاش کر دو پیسے خرچ کر دو لیکن لانتی کھ دے عزت والے لوگ وہی ہیں قدر والے لوگ وہی ہیں شان والے لوگ وہی ہیں ترقی والے لوگ وہی ہیں جنہوں کے پاس مال ہے سڑکیں کھلیاں کوٹیاں جی. جنہیں کولے شاہ نہیں ہو بےچارے بےس کے لوگ بے قدرے شیتان آرگے سارے دنیا بری ہونے تیرے ورگے عبادت گزارا تو مینو بہار کوئی نہیں کیونکہ تیرے اتنے نہیں چڑے میں چڑیا میں تیرا کہڑا بہار ہے جس بندے کی سوچ آئے نفل دو چپلے بلکہ میں لاکھن دے صرف فرد پورے کرے واجہ پورے کرے معقد سنتہ پوریہ کرے لیکن سوچے ہو لے کہ دنیا رب نے پسند نہیں دنیا دی قدر رب رسول دی رب نہیں اللہ اکبر و کبیرہ گل کہی کران شیطان کا سوار سواری نہیں جڑا دین دی حقائق والا نہیں روح نمجن والا نہیں وہ شیطان دی سواری وہ سواری نبی کریم صلاح وسلم آپ سرکار صحابہ کرام رب، اے یار دین گل نکل گئی ہے کہڑی کرن لگا سا دروش نہیں پڑو پتہ کیوں یہ رٹیاں رٹاں گلیں نہیں نہ آدیاں یہ اسی ویلے تازیاں آ کوئی نہوست پی رابطہ کٹی کٹی تو پھر گل نکل جاتی ہے اصل وہ فضل ربی آ رہی ہوں کرولا سال فضل جوڑ چھوڑے تو پھر آ جانا اچھا گل لگا تھا مصطفی کریم چار خلیف ابو بکر عمر عثمان علی حیدر اکرار عثمان غنی سرکار غنی نے مالدار نے آپ کا رتبہ تیسرا ہے عمر پاک کا رتبہ دوسرا ہے مال حضرت عمر پچھے نے حضرت اسمان رتبے چون گاٹ گیا حالانکہ حضرت عثمان نے مال جتنا ہے سی اللہ رسول دی مرضی استعمال کیتا ہے خلاف مرضی استعمال کہ نہیں یعنی دوسرے لفظ مال دا جو حق تو خرچ کیتا ہے لیکن دسو دس رتبے کیوں گا کہ کی جی روحانیت حضرت عمر دے وچے اور حضرت اسمان چ نہیں روحانی قدر شان اچا امر جی روحانیت پھر صدیق سیچ سے وہ روحانیت حضرت عمر چ نہیں حضرت عبد الرحمان بنواف بڑے مال دمالدار نے اور دا حق مالک کی ادا کیا لیکن کی وجہ کہ مولا علی جیڑے دنیا نو تین کلاک دیتی بیٹھے بالکل فکر دش درویشی بہال زندگی بسر فرمائی مولا علی دا شان حضرت عبد الرحمان بنا اس کو کیوں زیادہ ہے سمجھ نہیں لگی نے بابا فرید زہد المبیا لکھب آپ کا یعنی انبیاء علیہ امبیا لحمل والا تے ترک دنیا بابے فرید کے کول تاکہ ساڈے چشتیاں بزرگ لکھے اگر نبوت دا سلسلہ جاری ہوں تو بابا فرید اپنے دور دا نبی ہوں در! مال بار مومن کو تھا سن نبوت دا حقدار مڑ بابا فرید کیوں بنتا جیڑی بولی گل سی وہ چیت آ گئی ہے ہوں دیکھے نیو آخ ادھر جتنے اللہ تعالی بے نبیت رسول آئے نے دے نال سب تو پہلو حمایت کرنا والے سب تو پہلو موافقت کرنا والے سب تو پہلو ایمان لے سب تو پہلو انہ داد امداد لے سب تو پہلو انہاں دے غلام بننے والے غریب سن یا امیر سن بھی حمایت کرنے والے نال موافقت کرنے والے نال سب تو پہلو لگنے والے غریب نے یا امیر نے سائنس شاہی گیسے جی گریبال تینوں بہر ہے نا امیر نال، امیر نال اس پیار ہے کیوں یہ پتہ ہے جو کچھ منو چاہید ہے وہ ادھر ہی لبنا نہیں ہاں تا کر کے جیڑی سائنس دنیا تے قدم رکھے ہیں نا فن پتا نہیں اس انسان کا کی کیا اللہ اکبر کروڑوں ارباں بندے کروڑوں ارباں بندے مارے نینے. انہوں کے پیسے مال اگریزوں کے ہاتھ آئے آپ نے فیکٹری سب کچھ کم کیتا ہے کیونکہ بغیر مال سرمائے بے بہا تو سائنس کسی پلا فڑای نہیں ہندوستان کروڑوں بندے مارے خود جہا امریکہ ہے نا امریکہ اتے آتے سن پہلوں سرخ ہندی وہ تقریباً اس وقت دس کروڑ سن دس کروڑ بندہ برطانیہ نے ور کے انگریزوں ان ماریا دس کروڑ مار کے انہوں کا سرمایا پیسہ جائیداد سمیٹیاں ولیٹ کے پھر انہ نے اسے سرمایے پیسے دے ہندوستان دے بندے مار کے انہاں دے سرمایے پیسے دن فیکٹری کھولیاں پھر فیکٹری لگی ہیں. تو فیکٹری دی مشین چلتی ویخ لیکن یہ نہیں ویخنا کہ کنے خون اس دے پردے دے ایک کے خون لگے نے تو یہ پورا تیار دے نال کے امیر نبیاں رسولوں غریب گریب ہر تصو نبیا والے لوگ نبیاں لگن والے لوگ ترقی آستہ اہی ہوا سائنس سائنسدان لگن والے ترقی آستہ ہو گے سنو این نہیں. نہیں فیصلہ تڈے تو, تو کرا ہے نال نہیں جی تھوڑے ضمیر تو فیصلہ لینا ہے سچی بولیا جی نبیاں حمایتی جنت جان گے یا دولت سائنسدانوں دے حمایتی تو ہوں یہ دسو ہو بھی جہے دہ دکھ جان گے وہ ترقی نہیں نے <تصفح> <تصفح> <اے? تصفح> <تصفح> جنت جان والے یہ پسماندہ لگی یار میں پی... پاک فی ارا دلونا کافر آختے سن اے جڑے نبیاں نال لگے کھڑے نے یہ سارے ویران بالکل گھٹیا تے نیچ نے ہتا ابو جہل یہ سوچ کار فرما سی وہ وا بہت کدر وہی ہے جی کو مال چوکھے اس نگاہت نگری خبیفوں کے رحنے سوچ آئی فیصلہ انہیں کیتا کہ پھر رسالت نبوت کا حق محمد دیسے پیسے ہے رسالت غریب کوئی دارے ابو جہل نے سوال اٹھایا انہیں آخیا وہ کدرا ہوں پیسے والا عزت والا ہوتا پیسے والا پھر رب کا حق بنتا سی کہ وہ سانوں رسالت دے غریب گھر چنے ہوں انہیں دسو مال نو سامنے رکھ کے قدر تزت قدر تزت کا دا حقدار آپ سمجھنا اے سوچ ابو چاہل دستفا لوال بھی ابو دی برادری نہیں پچھڑی اللہ, اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے سبحان اللہ جواب دتا ابو جہل دے دراز دا کہ حق بنتا سی ساڈا تو مل گئی یہ امیر اسان چودھری ازاں دے سردار ازاں وڈے اس انسانیت نہیں وی اخلاق نہیں ویکے آدت نہیں ویخیا شرافت نہیں ویکھی اسے نہیں ویکیا وہ اللہ دا فضل ہے اللہ تعالیٰ دا فضل ہے اللہ تعالیٰ فضل جتھے چاہے کر چھڑے <متحدث> عطا ربی خاص اور یہ ہے کہ جتھے رسالت رکھنی ہوتی ہے اتنے پہلو بنا ہوا ہی اس بندے نو آدت اخلاق سیت چال چلن دے ہر سونی سفت اسد ہوں ابو جال ہونے در نہیں ہو وہ صرف ایک در پیسہ دولت دنیا ٹھاٹ باٹ وہ آدھا علاقے دے بندے میرے کو ہر گل میری چلے یہ کون ہے جن کو رسالت آوے اللہ تعالیٰ جواب دلہ اللہ جان گیا اپنی رسالت کتنے کی رکھنی ہے کہڑی تھان رکھنی ہے کہڑے بندے لوگ ہے توجہ نہیں فرمائی رب تھوڑے فرمایا اللہ ہو آلم ہے جالو رسالات اللہ تعالا خوب جان دیا بہتر جان دیا کتنے رکھنی کیا مطلب تصا پیسہ پہ خود مال میں رب کی نگاج مال کی ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اچھا ہوں میں تھے تو ایک سوال کرنا اس کا جواب دے جی ایک علا جی سارے کنجر رکھے ہو سارے یعنی کسی سر تو وڑو تو چکلے دے سردار ہوے سر تو وڑو لیکن انہوں نے توجہ سڑک کھلیاں بازار بہترین لائٹ اچیا اچیا دے قیمتی کئی کئی دے کروڑا کے کروڑوں روپئے دن شریف آکو گے کیا تیگاہ اور سارے کنجر ترقی آفتہ ہون گے गल असल कि हूं ना पुराने नहीं रहे जे पुराने ना रही झाड़ तो पहलों पछानी जाती हम कंजर नोन की आतेने कंजर की कोई बिरादरी नहीं होंगी यह नहीं कंजर का पोत कंजर कंजर दो पड़पोता कंजर इवें न था लगो कंजर ही बनती जाए ना जिसने कंजर आला कम कोई छैठा है कंजर नहीं रहा जिन्हें कर लिया है वह कंजर बन गया यह बिरादरी नहीं होंगी हम मसला जिमें कुछ जट जात ने जटा के पुत्र जाटिया खींचन इन्हें नाई बिरादरी जो लेकिन कंजर जड़े ने उन्हों की बिरादरी नहीं होंगी वह करतूत होंगे ने उन्होंत होंगे ने अला बंदा जे करतूत होवन सारे कंजर आए जिमें उन्हों बैण की लत्थी चढ़ाई भी कोई फिक्र नहीं एवं जिस इलाके फिक्र न हो سڑک ڈبل کار پیٹ سڑک بچھی ہو لیکن جی اس سڑک پہ انہوں کی گیڈی تیز چلتی ہے ایویں اس سڑک تھیمی تیز چلتی ہے تو ہون ایمان ہوں دسو کیا تصا نہیں آکو گے کہ یار یہ کنجر لوگ نے یہ کوئی شریف نہیں کوئی انسان نہیں کوئی بندے دے پتر نہیں یہ کوئی انسان نہیں تو دی سڑک انہے مکان دی کوئی سہ نہیں ویکھے گا کیوں کہ بندہ کرتوت جو, کر جو ہے کن والے کر بیٹھے تین نگاہ جو ہے تیری نگاہ چونج ڈگ جائے ہر شاہ ڈگ کوئی شاہ تیری نگاہ لگی اگر بندے ہوتا ہزے جیسے سارے سویرے بانی وارے گلیاں کسے کام دیاں نہ ہون. اور دے قسم خدا دی اللہ فکیران کا ڈورن مت ہو تھے تاریخ پڑھ کے ویخ جنا چھ علاقے چلا بلی وستے ہوں اس علاقے دا حال خستہ ہی ہوتا جب اس علاقے ولی جگوں صاحبزے آ جر فر سڑک بڑیاں خوب آدیا پر صاحبزہ خلی نہیں کے ویخ لو کیوں دنیا دور درج سفر کر کے موہرے شریف والا تو مر دو پہاڑ چھٹے رستے کٹن دنیا دور دراز سفر کر کے کیوں پہ جی اس واسطے نہیں پی جانتی کہ یار انسان بیٹھا یہ عظیم انسان ہے ہوں نہ گلیاں ویندے نے نہ رستے ویندے نے ना टोले टिबे वेखते ना धक्के वेखते हाजी कई कई बहन उन्होंने पड़े तुर अगर एक दिहाड़ भुखा रहना पवे रहते क्यों पड़ते हैं मालूम होया उन्होंने बंद की निगाह सड़क नहीं कीमती राह नहीं कीमती बंद की निगाह च बंदा कीमती पाते हैं سمجھ نہیں آئی وہ سڑک سڑک کھیشام کیمتی لیکن اگے جو کنجر وسد کہڑا اکثی آ زیادہ تر چلیے چلو گے اج کجر دیا زیارت کیوں پہ ہیں بندے کنجر رن بن گئے بندیاں دے رہن چ دنیا وس گئی ہاں بندے صرف پیسہ کھندے کو دنیا کل ترقی آفت اے لفظ پسماندہ کفر ترقی آفتہ کفر دونوں لفظ بولنے کفر نے اس معنی جڑا مانا اج لیا ج اسلام دی نگاہ مادی وسائل لال علاقہ ترقی یافتہ نہیں روحانی قدر ترقی یافتہ اور اسلام دی نگاہ چ کوئی علاقہ پسماندہ اس واسطے نہیں کہ اتنے اسباب وسائل دنیا دے نہیں جاندے پسماندہ وہ ہے جتے انسانیت نہیں دین نہیں سمجھ آ گئی نے کہ نہیں ساڑھے نوبر تو درویش کتنے کتنے نا درویش صحیح دوری کتنے دوسرے تیسرے بس ایسے گال دی وضاحت میرے خیال نے کیتی ہے کافی تھرڈا ذہن میں افلام والے پاس لے جا پھر بندے انقلاب بندیا چنقلاب آ جتی شریف ہی سا ایو پلاسٹک والی جی آم بندے پائی پھر آئے ہوں ایمان نسو سڈے رنگے کمینے بندے خادم ہو کیا اصا دی خدمت نہیں کر سکتے یا او مال دولت حاصل کرنے والے حاصل نہیں کر سکتے لیکن کی وجہ ہے کیوں ادھر نہیں ان دی نگاہ ویچ دنیا جیویں نمیاں رسولوں دی نگاہ ویچ نہیں تاں کر کے حضرت صاحب کبلا دی گل سن کے تے ایک مولو آپ کو کہن لگا حضرت صاحب تو تبیاں والیاں دوسرا تھوڑیا گلوں دنیا چھٹنی آپ جواب دینی جی کم تھی باڑے ہوئے نا کم سے دونیں بھڑے ہوئے نبیاں والیاں گل بہریاں ہوئی نو گلا دنیا چھوڑنی بھی باڑی ہوئی مال میرا نقتا آخر مال داری تونگری مال رکھن رکھ کے شریعت مطابق استعمال کرن دی اجازت ہے حرام نہیں آ سکتے کل منہر زینت اللہ حرام نہیں آ سکتے لیکن رب نو پسند مال نہیں پسند درویشی پسند فقیر جنہ جنہ تُساں دے جاؤ گے ہاتھ خالی کر دے جاؤ گے مولا نو پسند ہوں جاؤ گے اڈے محبوب بن دے جاؤ گے کر کے اللہ دے محبوب فرمایا کہ جی میں کسی نے بخار چڑھ جاوے تو تصا اس پانی تو بچان دے ہو بخار دیاں کئی دیا قسم ہوں ایک قسم کا بخار ایسا ہوں کہ نے پانی چاتر ماری ہزمت کری حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے نال محبت کرتا نا مال تو او بچا ہے جیسے تو سارے پانی تو بچا دعا کرو اللہ تعالیٰ سن پایا ماؤلی یوسف یوسف ہی کو مالی انفا پوچھو نا کہ یوسف جہا تیرا نا ہے کہڑا سا ان یو سب سیزے کو نہیں ہونا سرکار دے جان جان دے, دے, جان دے مل دیوال جمان دے سرکار دے کمے دیوال میں جمانے کلی ساد پے جب بھی حضور دشان ملی ہے پلا دے جب بھی ہزر دیلام سال ملی سد کے مجھے arshade mehnal de mehnal de kamla diwana no janam de sarkar de kamla diwana no janam na نا تک جواب نہیں تین آگا حساب سارے شانے بھائی شان دیں کمیں دوال میں جمان دے سرکار دیں جان چایا کرے چلیا میں فلا کریں پار کے درون دسے ندی سے پہچایا کرے تڑ کے بنو دو سو ندی سے پچایا کرشن بنا دے نام دے میں جمان سرکار دے کملے دے, دے میں nahi <laughs> chandiya bandu a kadh ulama na thod ko randu a kadh ulama na thod ko randu o jaan de ki chala dalalon ki jaan go bai jaan ba کملے دیوالے میں جنا دے سرکار دنلے دیوانے میں جنا دے جڑے بیا شک دے نہیں جان دے کملے جانے میں جاننے ئی دار جنی پے بن کے دے بان کے حلام گڑ رے دیال دے بان کے گلام گڑے رے دیال دے ندی کے نیارے نب بندے بندے رب رحمان دے کم کنل دیا نو جمان دے سرکار دے کم لے دیوالے میں جمان دے جانب جن پان جان دے بے جان دے کم لے دیوالے ممان دے لاہ بول بول بے بول گلا چپ کر چلیا گل کر کے پچھتا اتنے کم آنا تیرہ ہے بونا کر لا لال مسا کوئی مار د سکمار کباری ندل کا دکھڑے بول بول رب رسو قرآن دیکھ ہے hey, تی جان لے کے ہو رب رسوم قرآن دیکھ ہے oh, تی جان لیک ہے یار بنا اپنا دین ایمان ایک ہو ایک باہر تھا ایک تھان بالا بول دینا بول دے Hello I be done hello I be mo لاؤ ڈنگ سوکھا مرن تو پہلا مارے لاؤ بخش با لاؤ ڈنگ سوکھا لا مرن تو پلا لاؤ نہ ہو پوچھ لو ہر تعوا کر لری کتنی کھلتا چم کے تھولیاں آئیں بار میرا دا ہر پانچم کے تھولیاں آنکھ بار نار سورت فن نا کر گریا گارمتی نام اے اللہ حبیب و مولا اے اللہ حبیب و مولا اے اللہ حبیب و مولا نور خدا دا مین دی صورت دے وچ چمکاں مار مین علی محمد باندا نور خدا دا مین دی صورت دے وچ چمکاں مار اے سنور تو سن ہو گا صورت چن سدار اے او جی پچھدا پنوں جو سجیا نہیں پچھدا پنوں دل دیا لکھی لا کھول بولی اے اللہ دی بول بولی اے اللہ حبیب بول بولی اے اللہ حبیب مولا مولی اے اللہ حبیب بول کامل مرشدนาย خدا بے بندیاں بے دل جوڑ منشد کاملو نال خدا دے بندیاں بے دے وہ کامل منشدال خدا دے بندے بے دل, نال بے بے دل نکلے جو نکلے ہومانو لال اشارے مارے نکلے ہومانو لال اشارے مارے او کی بچا کی وی मोमी ए अल्लाह हदी बोल बोली ओ अल्लाह हदी बोल बोली ओ अल्लाह हदी बोल मोमी ए अल्लाह हदी बोल नीलमरा फान ब जो तू चाहवे खोल बर्बाद खदान مرفان دے تاوے فون دے رب خدا نے وہ تی ر اپنے دیا جمکے سر تے رکھ دیا ہونے ہری sabilon <laughs> tanvarde مر مر کے سب اس با جا چپ کر کے سب اس با چپ کر کے لگے چھا کے رو رے کے سجد چھ پا کے رو, رو کے یار منایا دیا یار چاری گوارے گا کچھ رچ بلہ اور کتنے گا تو کی پاگا جانے من سر یار رب افسر ہستی لو دے یار لیتاں ہم دل سن یار رب افسر ہستی لو د د د د د د د د د د دکھا کرے گھر بار بھر پکو آن بیں سار ہس Stand by